ع رسول اللہ علی حبیب اللہ علی نبی اللہ علی نور الله بٹھی بٹ اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے بیندن اللہ تو صحاح اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے اسے کھین نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں ہم سوچیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے بلکہ سوچیں تو سوچنا بھی نعمت ہے دیکھیں تو دیکھنا بھی نعمت ہے سنیں تو سننا بھی نعمت ہے کہیں میں بول رہا ہوں یہ بولنا بھی نعمت ہے یہ دونوں ہاتھ ہمارے سلامت ہیں یہ ہاتھ بھی نعمت ہے جن پیروں پہ میں چل رہا ہوں آپ اور ہم چلتے ہیں یہ پیر بھی نعمت ہیں ذرا غور کیجیے اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں مگر ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں آج جو سلسلہ ہے یہ کئی آنکھوں کو اشکبار بار بھی کرے گا کئی چہروں پر مسکراہٹی بھی لائے گا کئیوں کے دلوں میں ایک عجیب سی جس کو آپ کہیے کہ کیفیت بھی بن جائے گی کیوں کہ آج ہم عید منا رہے ہیں انمول ہیروں کے ساتھ یہ انمول ہیرے کون ہیں اللہ کے وہ بندے ہیں جن میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بینائی چلی گئی ہے کچھ وہ ہیں جو سن نہیں سکتے کچھ وہ ہیں جو بول نہیں سکتے معذور کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کئیوں کے ہاتھ نہیں ہوتے پیر نہیں ہوتے اور اس طرح کی ڈسبلٹیز ہوتی ہیں مگر جو صحیح اور سلامت ہوں انہیں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں اللہ کی نعمتوں کو کس قدر یو سمجھیے اہمیت دینی چاہیے اور ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے آج کے سلسلے سے یہ سبق بھی لینا ہے اور اگر زندگی میں کبھی کوئی بشکل آ جائے بعض اوقات انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے کوئی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے جسم کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کئی لوگ ماں غلہ بھی مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں سمجھتے ہیں میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا آج کے یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ ہمت کسی حال میں نہیں ہارنا یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ اگر چاہد کوئی ایک نعمت چلی بھی گئی ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر رہنا ہے یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ اس حالت میں بھی علم دین کیسے حاصل کرنا ہے یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے زبان والے آنکھ والے کان والے آپ سب کے لیے اور میرے لیے علم دین سیکھنا عبادت کرنا کتنا آسان ہے ان سے پوچھنا ہے آج ہم نے آنکھ ہونے کے باوجود یہ ان کیسے سیکھتے ہیں یہ نماز کیسے پڑھتے یہ وزو اور وزو کیسے کرتے زندگی کیسی گزرتی ہے بغیر آنکھ کے بغیر سماعت کے زندگی کیسے گزرتی ہے میں اور آپ دیکھیں نا چل کر مجھے دیکھ بھی رہیں اور سن بھی رہیں. مگر آج میرے سامنے بیٹھے بہت سارے ایسے جو مجھے دیکھ نہیں میرے سامنے بیٹھے بہت سارے ایسے جو مجھے سن بھی نہیں مگر سوچیے پھر بھی انہیں علم دین کا شوق ہے پھر بھی یہ اپنی آخرت بہتر بنانے کی کوششوں میں پھر بھی یہ ربل کے شاکر بندے ہیں شکر کرتے ہیں مولا کا جس کے ہاتھ پہ سلامت ہو پھر بھی نہ شکری کرے جس کے جسم کے آزاد سلامت ہو وہ پھر بھی اللہ کی نہ شکریہ کرے وہ پھر بھی شکوے شکو شکایت کرے وہ پھر بھی علم دین نہ سیکھے وہ پھر بھی عبادت نہ کرے پھر اس کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کر کے آ رہا, رہا ہوں بہت کچھ سیکھنا دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے آج کا سلسلہ دیکھنا ہے اللہ کی نعمتوں کا رحمتوں کا بہت شکر ادا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے آج سلسلہ بہت کچھ سکھائے گا مگر میں چاہوں گا میں آپ کی فیلنگس بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہے میں آپ کی کالس بھی چاہتا ہوں آج اس سلسلے کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کیا نیت کر رہے ہیں ان امید ہے کہ لاکھوں ناظرین کے دلوں میں آج ایک نئی رمک ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا اس نیت کے ساتھ سلسلے کو شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے ذمہ دار بھی موجود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ کچھ مدری پھول لیں گے جی حضور کو ارشاد فرمائیں آج سلسلہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہے انمول ہیرے ہمارے ساتھ اس میں کس کس طرح کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ رب والصلاة والصلاة والصلاة على حضور الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں کچھ ایسے جو نابینا بھی ہیں اور کچھ ایسے اسلام بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے اور ان میں ایک کیٹگری ایک ایسی ہے کہ جو بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے یعنی تینوں چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس جی ان کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے ناظرین میری دائیں اور بائیں طرف یہ دونوں طرف ایسے اسلامی بھائی ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں مگر ان دونوں کے چہروں پر داڑھی ہے ان دونوں کے سروں پر امامہ ہے اور یہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں میں سب سے پہلے تو ان دونوں اسلامی بھائیوں کو ان کی طرف سے سلام میری طرف سے سلام پیش کروں گا میرا سلام دیجیے ذرا ان کو اشارے کی زبان میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاءاللہ ان کو میرا سلام پہنچ گیا ہے میرا سلام انہیں دیجیے گا جناب ماشاء اللہ یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ تو ان اسلامی بھائیوں سے ابھی دیکھیے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور ایک اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے کنٹینیو ان کو بھی دکھائیں گے ہم آپ کو جو کنٹینیو اشارہ کر رہے ہیں جو یہاں موجود اسلامی بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس منچ پر ان کو بھی کنٹینیو یہ اشارے کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ تو اچھا یہ بتائیے گا حضور جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو تلاوت کریں گے آج یہ اسلامی بھائی مدنی آپ نے بتایا تھا جی حضور... الحمدللہ للہ حافظ قرآن بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں اور اس وقت الحمدللہ للہ ایک درجہ بھی چلا رہے ہیں اللہ پڑھا رہے ہیں جی پڑھا رہے ہیں اللہ اللہ تلاوت بھی آج انشاءاللہ ہمارے خصوصی اسلائی بھائی کریں گے جو نابینا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا محمد ابراہیم التاری. محمد ابراہیم التاری. آپ حافظ قرآن بھی ہیں الحمد آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے یا بعد میں آ کے چلی گئیں پیدائش طور پہ نظر کمزور تھی تھی اور ہوتی گیا اب بالکل نظر نہیں آتا بہت تھوڑا تھوڑا آتا ہے اچھا حفظ کیسے کیا آپ نے پڑھ کے کیا یا سن کے کیا حفظ پڑھ کے کیا خود تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا اس وقت نظر آتا قریب کر کے ٹھیک ہے اچھا پھر جب درس نظامی شروع کیا تو ہمارے اساتذہ نے ہمارے کلاس فیلو نے بڑی تعاون کیا وہ آپ کو سناتے تھے آپ یاد کرتے اچھا اب یہ بتائیں اب آپ درس نظامی پڑھا رہے ہیں نہیں میں مدرستوں گی قرآن پڑھا رہے ہیں جی تو کی حفظ کی کلاس تو درجے میں جب طلبہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ تو نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ ہماری تربیت ہوتی ہے اس لحاظ سے ہمارے ہماری مجلس ہماری تربیت کرتی ہے تو اس کے مطابق ہم انہیں پھولوں پہ ہیں ماشاء ماشاءاللہ آج ہم آپ سے تلاوت قرآن سنیں گے آئیے ایک ایسے مبلغ دعوت اسلامی جو عالم دین کورس بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا قرآن حفظ کیا آنکھیں اب نظر نہیں آتا مگر اب قرآن پڑھا بھی رہے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں آئیے انفر انشاءاللہ تلابت قرآن سنتے ہیں صلو علی الحبید صلو, اللہ صلو, صلو اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی علی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت کروں گا آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ عجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت سنوں گا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 ہمارے سامی بھائی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھے بسم الله الرحمن الرحيم اننا اعطيناك كوتا ر فانصي ربك عن حر فصل ماشاء اللہ ماشاء الله ما <خح> ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں تلاوت کر کے سنائی سورہ کوسر کی تلاوت ہوئی بہت سارے آنکھ والوں کے لیے سبق ہے کیا آپ کو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے اپنے بارے میں ہم سوچیں جن کی آنکھیں ہیں وہ سوچیں کہ کیا انہیں مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے ہمارے یہ نابینا عاشق رسول نے ہمیں یہ دلاوت سنائی ایک اور اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے مگر وہ میں ناشریف سنائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا محمد احسن اباری محمد احسن اب ماشاءاللہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے مرکز لاہور مصطفیباد اچھا لاہور مصطفیباد سے آپ پیدائشی طور پہ آنکھیں آپ کے نہیں تھی جی اچھا تو آپ نے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو کیسے ملا الحمدللہ جب میں اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا جی. اور ایک مرتبہ مبلگین کے میں قافلہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا جی اور میری ملاقات ہوئی ایک مبلغ سے الحمدللہ وہ یہاں پہ آج بیٹھے بھی ہیں ارے واہ ان کا میں نے دا... اخلاق دیکھا اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے میں نے دعوت اسلامی کو لیا اخلاق دیکھا کیسے آپ نے اخلاق محسوس کیا ارے واہ ماشاء اللہ وہ کون ہے اسلامی بھائی نام بتائیے ان کا محمد عثمان اختوری محمد عثمان بھائی کون ہے ماشاء اللہ عثمان بھائی تشریف فرمائے ارے واہ ماشاء اللہ اچھا عثمان پہ خود بھی خصوصی اسلامی بھائی جی اللہ یہ بھی نابینا ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ ایک اور نابینا کو کیا بات ہے مدینہ کی یہ دعوت اسلامی ہے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھے اسلامی بھائی میں دکھائیں بھائی ہمارے عثمان بھائی کو دکھائیں ہمارے مدین چڑھ کے ناظرین کو ماشاء اللہ چلے بھائی عثمان پہ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اچھا اب چلے ناز شریف سنتے ہیں ماشاء اسلامی سے جی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 عز وجل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ والہ علی وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ عزوجل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ علی وسلم علی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف سنوں گا۔ انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے دل پہ بھی بلانا مدنی مہین والے میں عشق بھی پلانا مدنی مجمین والے مجھ در پہ بلانا مجھ در پیپے بلانا مدنی مجین والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدین والے میری یاد والی مچھلے تیرے اس کے ہی میں مچھلے مچھلے تیرے میں مچھلے ان دیکھ تم بنانا ان دیکھ تم بنانا مدنی مدینے والے ان ایک تم بنانا مدنی مدینے والے جب نکل کاپ چلکے میری رو جب نکلکے چل تم گلے لگادا چل تم گلے لگادا مدنی مدین والے تم گلے مدنی والے میں کاش اکار ہے گری کیستا گرم میں کاش اکار گھر گرفار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدین والے غم مال سے بچانا مدنی مدین والے مجھے درد پہ مجھے درد مدنی مدین والے, مدین بھی مدین والے اللہ اللہ کیا بات ہے کی سب مل کے کہیں نا سبحان عل کو اشارے سے کر کے دکھا کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء ما اشاروں کے ساتھ بھی یہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اسلام بہت کنٹینیو ان کو بھی دکھائیں کنٹینیو ہمارے اس پوری میری گفتگو کو بھی اور یہ کنٹینیو انہیں جو ہے وہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ اسلام بھائی ان کی باتیں سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج خوشی کا دن ہے اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے منچ پر جب عراقی نے شورا تشریف لائے مفتیان نے کرام تشریف لائے ناتھواں اسلام بھائی آئے سب کو کھجور مدینہ پیش کی تو یہ انمول ہیرے بھی تو ہمارے ہیرے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ اسپیشل ہمارے اسلامی بھائی نے مجھے مدینہ شریف سے دی تھی اور میں اچھی نیتوں کے ساتھ خود جا کر انشاءاللہ ان سب کو یہ کھجور مدینہ پیش کرتا ہوں انشاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدنی اسلامی بھائی کو تو انشاءاللہ ہم خود ہی پیش کرتے ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ کھجور مدینہ ان کو بتائیے گا بھی کہ یہ کھجور مدینہ ماشاء اللہ چلیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ, ماشا اللہ، <ínéndanon> <Shout God� découvrir görüş> ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ اسلام نابینا ہے میرا خیال ہے ان کو ہم اپنے ہاتھ سے کھلا دیں گے ان شاء اللہ بسم ہیں آگے تھوڑا سا ماشاء اللہ چلے یہ بھی نابینا بسم اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینہ کی سبحان اللہ یہ اسلام ابین آابینا ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا ٹھیک ہے خیر بہت بہت ہی مبارک ماشاء اللہ عثمان بھائی عثمان بھائی کو بھی ہم کھلائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہت میرے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ ناتھواں اسلامی بھائی کو بھی میں کھیلاؤں گا اپنے خوش نصیب رکنے شروع ہو گیا تو اسے کھجوریں کھا رہے ہیں وہ بھی مدینے کی کھجور سبحان اللہ کی کیا بات ہے کھجورے مدینہ کی کیا بات ہے سو مدینہ کی کیا بات ہے خجور مدینہ کی کیا بات ہے گدا بھی مد سخی کے ضیا پت کا خود خیر سے لائے گئے ضیا پت کا اور بھی اسلائیں بہ تشریف لے آئے ہیں باپو اور اسلائبے جو آئے ہیں نابینا بھی آئے ہیں ان کو اور خجور مدینہ پیش کریں بات ہے مدیریں کی میری پرسنل اس وقت کیا کیفیت ہے وہ تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں ان کے قریب گیا اور انہیں کھجور پیش کی تو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہے وہ کھجور دے رہا ہے جب تک ان کے لبوں سے وہ کھجور نہیں لگی انہیں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے میں اور آپ دیکھ کر سلیکٹ کر کے کھاتے ہیں کون سا نوالا کھانا ہے کون سا نوالا نہیں کھانا یہ کیسے کھانا کھاتے ہوں گے یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اللہ کریم ان کو اس تکلیف کے جو ان کو یہ مشکل آئی ہوئی ہے زندگی میں اللہ اس کے بدلے نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو اس کا بہترین نظر عطا فرمائے مگر ہم آنکھ والوں کے لیے ہم ہم جو جن کے آزاد سلامت ہے ان کے لیے زبردست میسج اور زبردست درس ہے انشاءاللہ بہت کچھ ہی ہمیں سکھائیں گے ہم نے تلاوت بھی سنی ہے ہم نے نعت بھی سنی ہے اب کیا ہمارے کوئی اسلامی بھائی ہیں جو اشاروں میں درد دیں گے جی ان شاء اللہ ہمارے خصوصی اسلام بھائی ہیں جو کہ اشاروں میں درد اشاروں میں درد دیں گے ماشاء اللہ جو یہ درد دیں گے وہ آپ ہمیں پھر بتائیں گے یہ کیا چلے جی چل کے ناظرین زبانی درس بہت سنا ہوگا آج ان کو اشاروں میں کچھ پیغام دیا جا رہا ہے اشاروں میں مبلک کے دعوت اسلامیہ میں درس دے کر سنائیں گے اور ہم سنیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جی وہی کھڑے رہے ٹھیک ہے یہاں بلا لو یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ میں اسم اللہ, اللہ رحم الرحیم صلی اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ والسلام یا رسول اللہ وعلی الیک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی یہ میں ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اللہ کے ولی تھے حضرت سلیمان بن جذلی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ سفر پر روانہ تھے تو وہ جنگل میں جا رہے تھے تو جب نماز کا وقت آیا تو پانی کے تلاش میں پریشان ہو گئے کہ پانی کہاں سے ملے گا اب وہ جنگل میں جا رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں پانی اب وقت بھی کم ہے نماز کا وقت ہو گیا اب جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اور دل میں تڑپ بھی ہے کہ نماز کہیں گزر نہ جائے نماز کا وقت دیکھا تو ایک کنواں تلاش مل گیا اب کنو میں دیکھا تو پانی بہت نیچے ہے اب کن میں پانی نکالنے کے لیے کیا چیز ہے کوئی بھی نہیں ہے اس وجہ سے پریشان تھے ایک بچی آئی اور وہ دیکھا کہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے پریشان ہے پوچھا کیا ہے بتایا کہ بیٹا پانی تو ہے مگر اس میں کچھ چیز نہیں ہے جو اس سے نکالا جائے پانی تو کام ٹائم بھی کام ہے نماز کے لیے اب پریشان بھی ہو بچی نے کہا پریشان نہیں ہو اب بچی نے منہ سے کچھ میں پڑا اور تھوک پھینکا تو پانی ایانو اوپر آ گیا اللہ حضرت سلمانزولی رحمتہ اللہ تعالی رحمت علیہ نے وزو کیا مکمل کیا اور نماز پڑھی نماز مکمل کرنے کے بعد بچی سے سوال کیا بیٹا اپنے منہ میں کیا پڑھا ہے بولا کہ میں بچی نے جواب دیا مسکرائی جواب دیا کہ میری عادت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمد للہ شدت سرکار مدینہ رحط کلب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہوں جس کی برکت سے یہ مجھے فیضیت ملی اب حضرت سلمان من جزولی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں سوچ لیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں درود و سلام پر ایک کتاب لکھوں جو آپ نے وہ کتاب لکھی دلالات اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اب کہ آپ بھی کوشش کریں کہ انشاء اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سرکاری مدینہ صلی اللہ وسلم حضرت اللہ انہوں نے پورا واقعہ میں سنا دیا اور یہ درود پاک کی ایک شاندار فضیلت ہے بلکہ دلائل الخیراج شریف لکھی کیوں گئی اس کا ایک سبب بھی بیان کیا گیا ہے ان کو امیر اہل سنت کے ہاتھ سے آئی بھی عیدی پیش کریں گے بتائیں بھائی کیا دے رہے ہیں ان کو یہ بتائیں بھی جی آب بتائیں ان کو بھائی ہم کیا دے رہے ہیں باپا کی سحان اللہ, ماشاء اللہ،, ماشاء اللہ مرحبا دیکھیے مرحباء اللہ خوش کیسے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی اللہ سلامت رکھے اچھا میں اسلامی بھائیوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہ اسلامی بھائی ساتھ ہیں ماشاءاللہ ان کو پوچھیں کہ ان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں نا اب یہ زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہیں کیا اس پوزیشن میں بھی یہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی بتا رہے ہیں کہ میں خوش ہوں اچھا اللہ کی رضا پر راضی اچھا تو دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ کو کیسا ملا کیا ملا بتائیں آپ بولتے جائے گا اسلامی کے مدنی محول سے پہلے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا الحمد للہ مبلگین ہماری تربیت کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہوا ہے ان کو کہیں کہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ ہمارے منچ پر آئے ہمیں بہت اچھا لگا جزاک اللہ وغیرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہیے گا ہمارے لیے دعا کیجیے گا ہماری مقصد کی دعا کیجیے گا دعا ہے اللہ میں عبد الحمی بھائی آپ کا شکریہ اچھا جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ان کو بھی امیر علیہ و عیدی پیش کرتے ہیں چلے ان کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ چلے ماشاء اللہ یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں ان کو بھی کہیں کہ آپ ہمارے منچ پر آئے ہیں ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے پاس زبان بھی نہیں ہے آپ سن بھی نہیں سکتے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے پھر بھی کیا آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں میں خوش ہوں کہہ رہے میں خوش ہوں الحمدللہ للہ جی میں بہت خوش ہوں اچھا مطلب آپ کے پاس اہم ترین تین چیزیں نہیں ہیں پھر آپ کیسے خوش ہیں میں نے سوال کچھ سوچ کے کیا ہے چل کے ناظرین ناگر اللہ تعالی کا کرم الحمدللہ میں بہت خوش ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کا کرم الحمد للہ ایسا اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہوں گا جی یہ ہمارے وہ اسلام بھائی ہیں جو میٹرک بھی ہیں اچھا میٹرک بھی جی ہاں ان کے اگر آپ پہ آپ لکھ دیں گے نا جو بھی اگر آپ کا نام لکھ دیا جائے گا نا کہ یہ میں لیں گے واقعی ہمارے رکنے شو رائیں اور ان کا نام ہے اور یہ خوش ہو جائیں گے وہاں اچھا اردو میں یا انگلش میں اردو میں اچھا اردو میں یہ ہاتھ میں لکھ کے ہبی بھائی بول رہے ہیں سے تھوڑا تھوڑا کہہ رہے ہبی بھائی کیا بول رہے ہیں ہبی بھائی اچھا پہچان لیا پہچان لیا جی اچھا ان کو کہیں ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ آیا میں بہت خوشی ہوئی امیر علیہ سنتی عیدی تحفے میں دیتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ, بہت, شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہم سب کے لیے کیسا درس ہے مدری چل کے ناظرین آنکھیں نہ ہو سماعت نہ ہو بول نہ سکتے ہوں مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے میرے اور آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں سر شکر کے جذبات میں کیا جھکاتے ہیں اب بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے اب بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کریں گے ہر حال میں مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے مدنی منع بھی ایسے آئے ہیں جو یہاں پر نابینا ہیں میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں آپ اپنے بچوں کو دیکھئے اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت مند بچے دیے آنکھ والے بچے دیے ہاتھ پیر سلامت ہیں جن کے بچے معذور ہیں وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر ان بڑی مشکلوں کو یاد کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ناشکری کے جذبات سے ہم باہر نکل آئیں گے اور ہمارے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہوگا اب ذرا چلتے ہیں ہم مزید آگے اب ہمیں کیا کر کے دکھائیں گے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے اسلام بھائی جو نبینا اسلام بھائی ہے تیم بھی چاہتا ہوں جی کا طریقہ کا طریقہ اللہ میں ان سے بلکہ پوچھنا بھی چاہوں گا آپ ان میں سے کسی بلکہ بلائیں جس کو تیمم ایم کا طریقے پہ آپ بلا رہے ہیں عمران بھائی عمران بھائی آئیے یہ نابینا ہے جی نابینا ہے اللہ اچھا یہ نابینا اسلامی بھائی وضو خانے پر کیسے جاتے ہوں گے اور کیسے وضو کرتے ہوں گے ایسا بھی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جانا پڑتا ہے اچھا جی وضو خانے پر جا کے نل کہاں پر ہے تو بالکل بالکل وہ بڑی اس وقت دل پچوڑ لگتی ہے کہ دیکھیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں ہمیں ہر چیز معلوم ہے ان کو ایک ہی چیز بتانی پڑتی ہے کہ اس یہ نالا ادھر بیٹھیں گے آگے چوٹ نہ لگ جائے ہیں <سؤال> کہ سارے <آگے سؤال> تق... سلپ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے جی جی بالکل یہ بھی سارا وہ ان کو ساتھ ساتھ وہ اسلامی ساتھ لے کے جاتا ہے تو وہ ان کو بتاتا سارا کچھ نا اچھا اب تیمم میں اگر مدری چل کے ناظرین نا آپ سے سوال کروں کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں تیمم کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے کیا یہ آپ کو پتا ہے تیمم کرتے کیسے کیا یہ انداز ہمیں پتہ ہے حالانکہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ بعض صورتوں میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے تیمم کر کے پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے تو آج ہمیں پتا چلے گا بہت سارے مدنی چل کے ناظرین کو کہ ہمیں شاید تیمم کا طریقہ نہیں پتا ہوگا یہ ان شاء اللہ میں بھائی ہمیں طریقہ بتائیں گے ذرا غور سے سنیے گا جناب سلو الحبیب سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی کیا نام ہے آپ کا بیٹا مائیک پہلے ہاتھ پہ لے جی محمد عمران اطاری محمد عمران اتاری آپ کا تعلق کہاں سے عمران میرا پنجاب گلزار طیبہ سرگودا سے گلزار طیبہ سرگودا سے ہے آپ ہمیں کیا بتائیں گے آج میں انشاءاللہ شاء اللہ کی امام کرنا اچھا پریکٹیکل کر کے بتائیں گے اچھا ویسے تیمم جو ہے یاد رہے مٹی کی جنس سے ہوتا ہے یعنی زمین مٹی کی ہو پتھر ہو یعنی مٹی کی کوئی جنس ہوگی نا تو اس سے ہوگا یہاں تو چونکہ یہ پینافلیکس بچھا ہوا ہے تو یہ یاد رہے کہ یہاں تیمم نہیں ہو سکتا لیکن یہ البتہ ہم کر کے بتائیں گے تاکہ آئندہ کبھی ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم کرے ورنہ یعنی آپ تیمم کرتے رہتے ہیں جب پانی وغیرہ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں جی جب پانی نہیں ملے آپ کر کے دکھائیں گے ہمیں بتائیے کیسے بتائیں گے پہلا فرض ہے نیت کرنا پہلا فرض ہے نیت کرنا ٹھیک ہے دوسرے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرنا چہرے کا مسا کرنا چہرے کا مسا کرنا ٹھیک ہے تو تیسرے کنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا تین اس کے پرائز ہیں نیت کرنا چہرے کا مسا کرنا دونوں دو ہاتھ کونیوں سمیت مسا کرنا یہ یاد رہے کچھ شرائط ہیں اس کی تیمم کی کہ ان شرائط کے ساتھ اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے اب ہمیں تیمم کا کیا پریکٹیکل بھی کر کے بتائیں گے پہلے جناب یہ پریکٹیکل دی. بھی ہوگا تیمم کا کچھ بچارے ایسے بھی میں نے دیکھا اسلام بھائی جب تیمم کرنے جاتے ہیں نا ذرا کو کلوز ایک منٹ میں بیٹا بات کر لوں آپ بلکہ بیچ پہ آ جائیں تاکہ سب کے لیے آسانی رہے تھوڑا ہاتھ پکڑ کے لے آگے تھوڑا اور آ گیا بس یہاں پر ٹھیک ہے تو اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک دو جگہ تیمم کرنے کی ضرورت پڑی تو جو ہمارے ساتھ تیمم کرنے والے تھے نا تو وہ جس طرح وضو کرتے ہیں نا پورا تیمم اس طرح کرنے لگے منہ بھی منہ کا بھی مسا کیا سر کا بھی مسا کیا ہاتھ کا بھی کیا پھر پیروں کا بھی کیا تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں پیروں کا مسا نہیں ہے اس میں سر کا مسا نہیں ہے اس کے تین ہی فرض ہے نیت کرنا پورے چہرے کا مسا کرنا اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت مسا کرنا اب آئیے دیکھیں کس طرح تیمم ہوگا ہمیں ایک نابینا اسلامی بھائی سکھا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں نماز اور پھر اس کے علاوہ تہارت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اور ہم طہارت حاصل کر کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں جی ٹھیک ہے یہ اگر مٹی ہوگی تو اس پر یہ ہاتھ کر لیں گے ٹھیک ہے زمین پر پھر اس کے بعد تیت کر لیں گے اور نیت کرنے کے بعد اب منہ کا کر رہے ہیں اچھی طرح پورے منہ کا پیشانی بھی کریں گے صحیح اچھا پھر دوبارہ ہاتھ زمین پر بلیں گے ٹھیک ہے اور اب کیا کریں گے اچھا ہاتھ کا مسا کر رہے ہیں جناب یہ دیکھیں کونیوں سمیت ہاتھ کا مسا ہو رہا ہے انگلیوں کا بھی مسا کر لیں گے تاکہ انگلیوں کے اندر بھی م... ہاتھ گھوم جائے ٹھیک ہے یہ دوسرے ہاتھ کا مسا ہو رہا ہے سبحان اللہ سلحان اللہ تو یہ جناب تیمم ہو گیا اگر واقعی نماز کی اہمیت ہو اندازہ ہو پانی نہیں ہو تو شرائط پائی جائے تیم کی جب تیمم کر لیا جائے تو آپ سوچیں کہ انشاءاللہ ان شاء منٹ ایک یا ڈیڑھ منٹ میں تیبم ہو جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو میں نے دوبارہ کہا تیم کی شرائط اب تیب کے بارے میں بھی ان کو اٹھا دیں تیم ان کو بھی امیر علیہ سنت کی عیدی پیش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء یا مرحم ماشاء اللہ تو تیم کی اس طریقے کو اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب ہے نماز کے احکام وہ کتاب حاصل کر لیں امیر علیہ سنت کی لاز آف سلا انگلش میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اگر آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کے بارے میں کتنی زبردست معلومات موجود ہے اور تیم کا طریقہ اور اس کی تمام شرائط اور وہ تمام باتیں بھی موجود ہیں امید ہے اس کتاب کو حاصل کریں گے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں کالس اگر آ جائے تو مجھے بتائیے گا میں کالز بھی ان شاء کی شامل کرتا رہوں گا ہم کال بھی کیجئے گا کیونکہ ٹھیک تین بجے انشاءاللہ ہم ذہنی آزمائش کو بھی شروع کرنے جائیں گے جی اور کیا ہمارے اسلام اسلامی بتائیں گے ہمارے اسلام اسلامی الحمد للہ جو نابینا ہے ہمارے اسلحہ امان کورس کے والے سے جو تربیتی کورس ہمارا ہوتا ہے جی اس میں الحمد للہ ان کو ہم نماز کے فرائض واجبات سبھی کچھ سکھاتے ہیں الحمدللہ جی جی ہمارے یہاں ایک نبینا اسلام بھائی ہیں جن کو ماشا اللہ زبان یاد تو یہ, بھی نہیں پتا ہوگا یہ تیس واجبات یہ بھی نابی ہمارے جی جی جی جی جی نابینا اسلام کیا بالکل الحمد للہ یہاں کو جی جی بارہ دن کا ہمارا تربیتی کورس ہوتا ہے جو کہ ان کو ہم یعنی کہ کرواتے ہیں جس طرح یہ پریکٹیکل کا ہم نے دیکھا یموں کا تو اسی طرح یہ ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو سکھاتے ہیں اور سر ترکیب اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی ایسا ماں باپ ایسے ماں باپ سن رہے ہوں کہ جن کے بچے معذور ہوں اس طرح کے گونگے بہرے نابینا ہوں اور وہ اگر ان کو سکھانا چاہتے ہوں تو وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں بالکل بالکل اچھا یہ کہاں رابطہ کریں تو طریقہ بتائیں الحمد للہ یعنی کہ ہر ہر قبینات میں ہمارے ذمہ دار ہے مرکز کسی بھی دعوت اس کا کئی مرکز جا کے معلومات دے بالکل انہیں. معلومات ماشاءاللہ, بات کو بات کو بات ہوتے بات رہتے ہیں جی جی ماشاء اللہ ماشاءاللہ جناب آپ بھی اگر خصوصی اسلامی بھائی سن رہے ہیں یا ان کے رشتے دار ہیں تو انہیں ہمارے ساتھ آپ جوائن کر سکتے ہیں ان ان کی تربیت کا اہتمام دعوت اسلامی کرے گی اچھا ہمیں جناب آ... تیس واجبات بھی دماغ کے سنائیے لیکن ہم میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت سا ایک بدری گلدستہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں انمول ہیرے جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے بدری گلدستہ بھی بنایا آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آبینا, کاغذ بیچنے والا آنکھوں کی بینائی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر اس سے پوچھئے جو اس سے محروم ہے جو کائنات عالم کے مظاہر کو دیکھنے سے عاجز ہے ایک ایسے ہی حوصلہ مند انسان کی کہانی جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے اور بلند حوصلے کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر رواں دواں ہے جو دستے سوال دراز نہیں کرتا بلکہ شاپنگ بیگز بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے آئیے اس مثال انسان کے متعلق جانتے ہیں عبد الکال ملی مدی بکر بک نو سالے کو بعد دانک نکلا بکار بیا ہے بوکار کو بہت ایزا کر بکار نکلے دانک لیا آنک آنکھوں کا نہیں ہے دانک لال بھی ہے نا اندر ہے یہ نکل آنکھوں کے پیتے نہیں یہ ختم ہے اللہ کا چھو کر تو موٹا نہیں ہے مطلب مزدوری کرتا ہے صحیح ہے بازار بازار جاتے منگل بازار بوتھ بازار بت ہی مزدوری بیچتے رہتے الحمد للہ اللہ کا چھو کر کچری کا دیکھ نہیں مانتا کہ یہ ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے مثال کے ہمت نہیں ہارنی اپنے ہاتھ سے روزی کمانی ہے نابینا ہو کر تھیلیاں بیچ کر اپنا گزارا کر رہے ہیں آج آنکھ والے کان والے ہٹے کٹے ہوتے ہیں مگر وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور مدد مانگنے کے نام پہ لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی کو رب پسند فرماتا ہے روایتوں کا مفہ میں اللہ تعالیٰ اس مزدور کو پسند فرماتا ہے جو تھک کر حلال روزی کمانے میں تھک کر اپنی شام کرتا ہے بلکہ روایتوں کا مفہ میں اس نے گویا مغفرت یافتہ ہو کر شام کی جس نے اپنی روزی روٹی کے لیے حلال روزی کے لیے تھک کر شام کی تو ہمیں رسک حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ رضا وہ ضرور عطا فرماتا ہے اور ایسے خود داروں کی کمی نہیں ہے ان کو دیکھ کر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے سبحان اللہ جی بلائیے اور اسلام بھائی کو جو میں تیس واجبات انشاءاللہ ان جی ان کا نام عبد المقدم اتاری عبد المقدم نام ہے ماشاء اللہ عبد المقدم بھائی کو مشاء اللہ اس اسلام بھئی میں اور بھی عبد اور ماشا بھی ماشا کافی کوالٹی ہیں یہاں تک کہ اس کو پچاس مدری نامات بھی زبانی یاد ہے پورے مدری نامات بھی زبانی یاد ہے جی اللہ اللہ, اللہ, اللہ وعلیکم السلام مقدم المقدم کیسے آپ ٹھیک ہیں ان کو مائک دیجئے اتنا اچھا پہلے آپ ہمیں واجبات تو سنائیں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں فرائض بھی سنا دیں نماز کے فرائض اور شرائط سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ناظرین بھی سیکھ لیں گے آگے آ جائیں عبد المقدم ماشاء اللہ کہاں ہوتے ہیں آپ مائک پہ بولیں گے باہول کر نگی اچھا آپ نے ہمارے جو نارمل اسلامی بھائیوں ان کے تو بہتر مدنی نامات ہیں آپ کے کتنے مدنی نامات ہیں خصوصی اسلامی ستائیس مدری انعامات ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ستائیس مدنی نامات ہیں چلے جناب یہ کل انشاءاللہ ان سے سنیں گے بھی ہم اسلام بھائی سے بلکہ میں دکھاؤں گا کل کے سلسلے میں روزانہ دو سے تین چوکے انمول ہی رہے یاد رہے کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا بھی ذہنی آزمائش ہونا ہے وہ ان اللہ کل اور پرسوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کب ہوگا اور ان کے اندر بھی نئے نئے انشاءاللہ سیگمنٹ ہوں گے آج جو سمجھے ان کا تعارف ہے اور کل اور پرسوں ان کے درمیان مقابلے ہیں بہت خوبصورت تحائف ہمارے پاس موجود ہیں تحائف کا نظارہ بھی کرا دے مدری کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج ہم نے قرآن دازی کے ذریعے آ اچھے خاصے تحائف آپ کو بھجوانے ہیں آج مجھے بتایا جائے آج ہم ان شاء پاک کے پانچ کل پنجتن پاک کے پانچ اور فائنل والے دن بارہ تحائف مدری چلے کے ناظرین کو بھیجنے والے ہیں تو ناظرین بار بار میسج کر رہے تھے نا ہمارے عیدی کا کیا ہوگا ہمارے تبرکات کا کیا ہوگا تو تبر اقاد بھی دیکھیے اور ان آپ کو بھی بھجوائے جائیں گے عبد المقدم آپ کس فرمانا چاہتے ہیں اچھا مدین آمد پچاس جو نارمل ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کی خصوصی کے ستائیس ہے نا ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں آپ کے فرائض کتنے نماز کے ساتھ فرائض ہے کون کون سے ہیں نمبر ایک تقبیر ترما نمبر دو قیام نمبر تین قرات نمبر چار رکو نمبر پانچ سجود نمبر چھ قاعدہ خرا نمبر خروج ہی، یعنی سلام پھیرنا سلام پھیرنا سات فرائض سنا دیے ماشاء اللہ اچھا اب نماز کی شرائط سنائیں گے نماز کی چھ شرائطیں ٹھیک ہے نمبر ایک تہارت نمبر دو ستر عورت نمبر تین استقبال ابلا نمبر چار وقت نمبر پانچ نیت نمبر چھ تقبیر تحریر شرائط بھی سنا سنا واجبات بھی سنا دیں گے. جناب سنائیے قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ تیس رخ کی نسبت ہے نماز سے تقریبا تیس واجبات نمبر ایک تقبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا نمبر دو فردوں کی تیسری اور چوتھی رکاعت کے علاوہ باقی دیگر نمازوں کی تمام رکاتوں میں س... الحمد شریف الحمدریف شریف پڑھنا سورہ میں لانا قرآن پاک کے بڑے آئے جو تین آئے کے برابر ہو تین چھوٹی تک پڑھنا نمبر تین الحمدریف سورج پہلے پڑھنا نمبر چار الحمد شریف اور سورہ کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن رحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا نمبر پانچ گراوٹ کے فوراً بعد رکو کرنا نمبر چھ ایک صدی کے بعد बेतरतीब दूसरा सदा करना नंबर सात तरतीब बेतरतीब दूसरा सदा करना नंबर सात तादिल अरकान यानी रुकू सुजूद गोमा जलसे में एक मरतबा सुबहानदार ठहरना नंबर आठ रुकू ऐसी सीधा खड़ा होना बाज लोग कमर सीधी नहीं करते और फौरन सदी में चले जाते है इस तरह इनका वाजिब तर्क हो जाता है नंबर नौ दो सद्यों के दरमियान जलसे में सीधा बैठना बाघ लोग जल्दबाजी के बाई सीधा होकर नहीं बैठते और कमर सीधी करने पहले में सीधा होकर बैठने ऐसी पहले दूसरे सदे में चले जाते हैं इससे इनका वाजिब तर्क हो है सद्दा साहु वाजिब हो जाता है, हो जाता है। चा, चाहे जितनी भी जल्दी क्यों न हो सीधा बैठना लाजमी है वरना ऐसी नमाज मकरूमी मकरूम तेरीमी और वाजिब लिया है नंबर दस कायदा उला वाजिब है अगर चाहे नफिल नमाज हो दरअसल ہر دو رکت والی نفل کا خیرہ ہے اور فرض ہے لیکن اگر قائدہ آخیرہ بھول, بھول کر نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر اس رکاوت کا سجدہ نہیں کیا ہو تو واپس لوٹ آئے سدر صاحب کرے سجدہ سہو کرے اور اگر نفل کی تیسری رکاوت کا سجدہ کر لیا ہے, تو چار رکاوت پوری کرے اور سجدہ سہو کرے سجدہ سہو اس وجہ سے واجب ہوا دراصل اگرچہ ہر دو والی, ہر دو رکعت والی نفل نماز کا قاعدہ فرض ہے لیکن تیسری اور پانچویں رقائص کا سدر کرنے بعد قاعدہ اولہ واجب ہو گیا نمبر گیارہ فرض موقعہ میں قاعدہ اولا میں تشہود کے بعد کچھ نہ پڑھنا نمبر بارہ دونوں قاعدوں میں تو مکمل پڑنا اگر ایک الفاظ بھی چھوٹ گیا تو واجب ترک ہو جائے گا سدر شہود واجب ہو جائے گا بارہ آج سنتے ہیں تیس ان کو زبانی یاد ہیں شاید بہت سو کو زبانی یاد نہیں ہوں گے ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو امیر علیہ سنت کی انشاءاللہ عیدی بھی تحفے میں دیں گے اچھا میں یہ چاہ رہا تھا آج یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ آئیے بیٹھے ادھر دسترخان پہ بیٹھ, بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں یہ دسترخوان کیوں لگایا جا رہا ہے کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ مدنی دسترخوان ہے اور میں الحمد مدینہ منورہ سے کچھ سوغات مدینہ لایا ہوں اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک مدنی دسترخوان ہر سال یہاں عید کے دن لگاتے ہیں تو آج کیوں نہ مدنی دسترخوان ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ لگایا جائے تو آج آپ کو مدینے کی روٹی بھی کھلائی جائے گی مدینے کی دہی بھی کھلائی جائے گی مدینے کا کھجور بھی کھلایا جائے گا یہاں تو ہم اس کی پریکٹس یعنی اس کی ایک چبی ہی بنا سکتے ہیں یہ سب دہی بھی مدینے شریف کا ہے یہ روٹی بھی مدینی شریف کی ہے ویسے وہاں پر افطار مدینہ میں یہ سب کھلایا جاتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مدینے جا کر وہاں یہ نعمت خانہ بھی نصیب فرمائے تو انشاءاللہ اللہ ہم یہ ایک جب تک دفتر خان لگ رہا ہے ایک اور آپ میرے ساتھ آئیں گے مجھے بتایا گیا کہ یہ لپس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو کون اس میں سے لپس موومنٹ کو چیک کریں گے ہمارے یہ اسلام بھائی ہے جو سن سکتے بول بھی سکتے اچھا مگر یہ اچھا یہ سن بھی نہیں سکتے یہ بول بھی نہیں سکتے یعنی میں جو بول رہا ہوں یہ نہیں سن پا رہے نہیں اچھا تو اب میں ان کے سامنے جو ہے کچھ بولوں گا تو یہ مجھے میرے اشارے کو پکڑ لیں گے ایسا وقت جیسے آپ کو سبحر اللہ ماشاء اللہ پڑھیں گے منہ میں پڑیں گے تو ان شاء اللہ تعلق یہ پک کر کے بولیں گے منہ سے وہاں سے بولیں گے اچھا اچھا مائک لے کر آئیں یہ بائک دے یہ مائک رکھے اچھا اب آپ ذرا اٹھ جائیں ملو تاکہ وہ کیمرے والے دیکھ لیں سبحان اچھا چلیں آپ ذرا غور سے دیکھیں اللہ اچھا اکبر. اللہ اکبر میں نے کہا انہوں نے یہ بھی یہ بےچارے اپنی زبان میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر یہ بول نہیں سکتے لیکن یہ صرف لپس کے موومنٹ سے یہ پکڑ رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ بولتا ہوں متلی چل کے ناظرین اچھا آپ ایسا کریں ادھر دیکھیں ان کو بولیں یہ اسکرین میں دیکھیں تاکہ ناظرین بھی دیکھ سکیں آپ ہاں ٹھیک ہے اچھا چلے اچھا دیکھیے اب اسکرین پہ فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بھی یہ دیکھ لیں گی اور میں ناظرین بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ آپ دیکھیں گے ادھر سے ادھر اچھا چھوٹا اچھا مجھے دیکھے چلے مجھے دیکھ ماشاء دیکھ اللہ دیکھے چلے بولے اللہ اکبر اچھا چلے میں مجھے دیکھے اللہ, اللہ ماشاء اللہ اللہ. اللہ. اللہ. اللہ اللہ تحان اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ چلے جلاو کو بھی اللہ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ यानी भाई अब आप जरा इन सबको जरा जिक्र करवाए ना अपने अंदाज में ये देखेंगे پوچھیں کہ یہ کچھ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم مدنی دسترخوان شروع کر دیں انشاءاللہ کوئی آپ کا سوال ہو ہاں ٹھیک ہے ہاں امیر بھائی جی آپ کا کوئی سوال آپ بولیں گے ایک منٹ امیر بھائی ایک منٹ آپ کو بائک دیتے ہیں آپ کو مائک دیتے ہیں اور امیر بھائی کو بھی ذرا کیمرے میں لیں یہ کیا پوچھنا چاہ رہے اشارہ کریں گے جی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ عبدالحبیب بھائی عید مبارک خیر مبارک آپ سے ہمیں بلایا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ڈیف بھائی خصوصی اسلامی بھائی ہیں بہت علم دین سیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں سارے ڈیف اسلام بھائی خصوصی اسلام بھائی تو آپ کوشش فرمائے کہ ہمارے لیے بھی دارالمدینہ کی کوئی ترقی ہو جائے دن سیکھنے کا ہمیں بھی ترکیب ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی آپ سب کی ہے اور یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی چاہتے ہیں کہ دارالمدینہ کھل جائے اور جامعۃ المدینہ کے لیے بھی اس پر کوشش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا آپ دعا کریں اللہ دعوت اسلامی کو مزید ہمت دے مزید طاقت دے ہمارے لیے راہیں کھول دے اب ذرا غور کریں وہ مدری چل کے ناظرین ہم آپ سے بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے جامعات کی مدارس کی مدنی احتیاط آپ سے مانگتے ہیں یہ ایک الگ دنیا ہے یعنی یہ اسلامی بھائی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دارالمدینہ بنے ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پڑھیں اور آگے بڑھیں علم دین حاصل کریں انشاءاللہ کل آپ کو بریل لینگویج کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح یہ اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اشارے جو جو یہ ان کے ڈاٹس ہوتے ہیں جو کتاب محسوس کر کے پڑھی جاتی ہے وہ بھی ان کل آپ کو بتائیں گے تو بہرحال دعوت اسلامی آپ کی ہے عمیر بھائی کو کہیں دعا کریں قریب آپ کو یہ خوشخبری دیں گے انشاءاللہ. اور کسی اسلحے میں نے کچھ کہنا ہو تو پوچھ لے کسی کو اور کا سوال جی جی ہمارے نبینا نبینا اسلام ہے کو تو مائک دے دیتے میرے کھڑے تو بول لیں گے نا ماشاءاللہ عثمان نام ہے عثمان بھائی کا تو مجھے نام یاد ہو گیا ماشاءاللہ اللہ میری کی تیاری بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ ٹیمیں آ ہیں وہاں پر شروع کرنا ہے تھوڑی دیر میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کرو سرمائیں چند مدینہ جیسا کوئی مذنی قافلہ آپ اپنے ساتھ اللہ خوشی اسلامیوں کو اللہ اللہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی کہ میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدینے جاؤں بلکہ آپ نے میرے وہ کہتے نا کہ دل کے تار چھیڑ دیے مجھے یاد ہے کہ آج سے ابراہ امیر بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اور کچھ اسلامی بھائی ہم سب جب ذہنی آزمائش کا پچھلا یہ نہیں پچھلا مدنی کافلہ گیا تھا تو کئی نابینا اور کیونکہ ایک ٹیم تھی پوری وہ سلیکٹ ہو گئی تھی چار چھ میں خصوصی تھے اور مجھے یاد ہے میں وہ منظر نہیں بھلا سکتا بلکہ مدنی چل کے ناظرین کو بھی ہم نے دکھایا تھا کہ جب کابے پر پہلی نظر پڑی تھی اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ پورے مدنی قافلے والے نے کعبہ دیکھا اور دو یا تین اسلامے ایسے تھے جو بچارے دیکھ نہیں سکتے تھے مدنی چل کے ناظرین میں ان چیخوں کو نہیں بھلا سکتا ایک اسلام مطلب وہ سن بھی نہیں سکتے تھے نا ڈیس بھی تھے وہ اتنی بلند آواز میں چیخ رہے تھے جو سن نہیں سکتا اسے کیا پتا کہ میری آواز کون سن رہے لوگ جمع ہو گئے کعبے کے سامنے اس اسلامی بھائی نے جو دھاڑے مار مار کر روئے ہیں وہ اور جس چیخوں کے ساتھ انہوں نے کعبے کا دیدار کیا ہے میں وہ مناظر نہیں بلا سکتا اس وقت بھی اللہ کا بڑا شکر ادا کیا تھا کہ مالک تیری مہربانی ت نے آنکھ والا بنایا لیکن ہمیں کیا معلوم کہ بے آنکھ والے ہم سے زیادہ پا جاتے ہوں ہم سے زیادہ لوٹ لیتے ہوں ہم سے زیادہ برکتیں لیتے ہوں میری ہے اللہ ہم سب کو ایک ساتھ مدینے جانا نصیب فرمائے لیکن آج مدینے نہیں ہے مگر مدینے والے کے دسترخوان پر تو بیٹھ گئے نا ماشاء تو سب آ جائیں جلدی جلدی پر بیٹھ جائیں ہمیں ادنان بھائی وہ پیارا سا شیر بھی سنائیں گے کھاتے ہیں تیرے ادھر کا پیتے ہیں تیرے کا جناب کھاتے ہیں ترے درگا پیتے ہیں ترے درگا اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدینے کی روٹی اور مدینے کی دہی کھا رہے ہیں اور میری تمنا ہے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ نوالے کھلا کے برکتیں لوٹ لوں ذرا ادھر ہو جائے تھوڑا سا بیٹا ادھر ہو جائے ماشاءاللہ اللہ ذرا آپ کالس بھی دے دیجیے کالز بھی لیتے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس مدنی دسترخان کو دیکھ کر ان اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ, ما اللہ. کال دیجیے گا میں محمد ایب اختاری بول رہا ہوں عبد بھائی آپ خصوصی بھائیوں کے درمیان سلسلے کر رہے ہیں جزاک ملا خیر بہت اچھی بات ہے میں بھی نابینا ہوں جس صاحب جب احمد میں آئے تھے تب مجھے ملاقات سے نوازا تھا حفاظ صاحب جب احمد آئے تھے تب بھی مجھے ملاقات سے نوازا تھا اللہ کی مرضی بس اس کے میں کیا کر سکتا ہوں کہ سب خصوصی بھائیوں کو میرا سلام ہو رہی صاحب سب کو عید عمر اہلاد یا دلاسا کے لیے میں نے تیری پوچھے روا کوئی تو شینڈ ہزار ہے ماشاء اللہ اگلی کال دیجئے گا اگلی کال دیجئے گا اسلامی بھائیوں کو عید مبارک میری عرض ہے کہ باپا جان کا اور اعلی حضرت کا اشارہ کر کے دکھا دیں جزاک اللہ بیٹھے بیٹھے چلے باپا جان کا اور اعلیٰ حضرت کا اشارہ کر کے بھائی کیا اشارہ ہے بتائیے باپا کا اشارہ بتائیے غور سے دیکھ لیں بھائی باپا کا یہ آنکھ پر اشارہ اور پھر یوں اچھا چلے یہ باپا کا اشارہ اعلی حضرت کا اعلیٰ حضرت کا اہلی سنت منتا ہے نا پھر وہ حضرت کو مزار شریف ٹھیک ہے جو تین رنگ وہ ہیں <سؤال> اچھا اچھا اچھا ایسے اور پھر یوں کہانی چلے ماشاء اللہ چلیں بھائی اعلیٰ حضرت کا اشارہ بھی ہو گیا اچھا اور دوسری کال دی دیئے بھائی چلیں بھی نا اسلامی بھائی ہیں میں حبیب بھائی آپ جو سلسلہ آج لے کر آئے ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کا انمول ہیرے واقعی یہ انمول ہیرے ہیں اور آپ کا یہ سلسلہ بھی انمول ہے تو عبد الحبیب بھائی میں کچھ ارض کرنا چاہوں گا آپ جو آج یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی اس کے اندر اصلاح کے پہلو موجود ہیں سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو اپنی دعوت اسلامی کی قدر کرنی چاہیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس شعبے کے اندر بھی کس قدر محنت سے کام کر رہی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے واقعی ان کو دیکھ کر صحیح معنوں میں نعمتوں کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کس कि, قدر ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن حقیقی جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے کہ آنکھ سے بد نگاہی نہ ہو زبان سے غیبت چگلی جھوٹ گالی یہ نہ ہو اور کانوں سے وہ موسیقی اور بری باتیں ہم نہ سنیں تو واقعی پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے گاؤں کی ہے عبدالحبی بھائی میری میرے والدین اور تمام امت کے لیے بھی حصہ مغفرت کی دعا فرما دیجیے مدینہ مدینہ ہو گیا جناب ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بہت خوش ہیں اچھا ذرا ان سے پوچھیں ان کو کیسا لگ رہا ہے مدینہ کے دسترخان پر بھائی آپ کھڑے ہوئے اچھا ان کو میں کہہ رہے ذکر مدینہ بھی ہو جائے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ماشاء ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو میری دعا ہے یہاں بھی مدینہ پاک جا کر بھی یہ دسترخوان بیٹھنا نصیب فرمائے جنت کے نیتو نیکو کے دسترخوان میں بھی, بھی ہمیں بیٹھنا نصیب فرمائے وہ حضرت کا شیر پڑھیں گے نا رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکو لے سفی کے گھر سیاح پتکا سے لائے سفی کے گے پت کا کھاتے ہیں سارکا پیتے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا گدا کھاتے راہ چلاتے ہیں سلم سلم کی سے سل سے پار کراتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑ کون بنائے بناتے ہیں ماں جب اکلوتی کو چھوڑ آ آ کے بلاتے ہیں کل آتا ساری کسرت یہ ہے کی پی سے پل سے پار لگاتے کہ خوش ہو خوش رہ مجھ درزہ کا سناتے ہے کے کے فل کہ ہے پود گ مل ہے پھول میں نے کو خدا دل خیر سے آئے کے گھر دیا کا So,